شہید اسلام ڈاٹ خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم اچھا جی اب تعلوت جہاں بادشاہ مسلم ہو گئے نہیں اب تعلوت نے آرڈر دیا چلو جی جہاد پہ چلو, پہ جہاد پہ چلو کس پہ جہاد پہ چلو کس کے ساتھ جہاد کرنا ہے جی جالوج کے ساتھ ستر ہزار آدمی کو لے گئے جہاد کے لیے آگے نہر آنی تھی اس کو دریائے اردن کہتے ہیں اور نہر اردن بھی کہتے ہیں وہاں جی آگم آجی جان آ گیا تو حضرت تالو تم پھر دیکھو بھائی نہر آ گئی ہے تمہیں پیاس لگے گی جو آدمی بالکل پانی نہ پیئے وہ تو ہے اول نمبر کیا اور حکم عظیمت کا بھی یہی ہے اور جو آدمی اگر پانی پی ویسی تو ایک چلو کیا ایک چلو کی اجازت ہے سمجھے وہ پہلا حکم عظیمت کا تھا ایک چلو کا تھا رخصت کا تو جب اس نہر اردن سے گزرنے لگے تو ستر ہزار آدمی میں سے صرف تین سو تیرہ آدمی ایسے تھے جنہوں نے پانی بالکل نہ پیا یا ایک چلو پیا باقی سب پانی پیئے خو پیڑ بھرا تو جنہوں نے پانی پیا پیڑ بھرا وہ بز دل بن گئے کیا دریا کو بور بھی نہیں کیا پیچھے رہ گئے اب تین سو تیرہ آدمی لے کے آپ آگے جا رہے ہیں سامنے نظر آئے جی جالوت اور اس کا لشکار پھر یہ تین سو تیرہ آدمی جو ہے نا یہ دو قسم بنے وہ ایک قسم تو پیچھے رہ گیا نا وہ ناقص لوگ تھے اب تین سو تیرہ آدمی کتنی قسم دو ایک کامل دوسرے اکمل جو کامل تھے نا ارادہ تو تھا ان کا جہاد کا لیکن دشمنوں کی کثرت کو دیکھ کے کہنے لگے یار دشمن ہے بڑا کبھی طاقتور ہے پتا نہیں جہاد ہو سکتا ہے طاقت ہے یا نہیں دل میں تھا ارادہ لیکن جو اکمل تھے نا انہوں نے کہا چھوڑو ایسے بھی نہ لاؤ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو تھوڑی جماعت بھی کثیر پہ غالب ہو جاتی خیر سب کبھی ہو گئے اور جہاز شروع کیا حضرت علیہ السلام نے مار دیا جادو کو آ گیا رہا جگڑی فلم ما فسر تعلود بال ادھر پہنچ گئے ہیں نا جب علیحدہ ہوا تالوط لشکروں کو لے کے کتنے لشکر تھے سر کہاں سے چلا جی بیت المقدس سے عمال کی طرح کہاں جا رہے ہیں بیت المقدس سے قوم عمال کا کی طرح فرمایا میں بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا تم کو ساتھ نہر کے اس نہر سے مراد ہے نہر اردن اس کو دریائے اردن بھی کہا جاتا ہے یہ فلسطین اور اردن کے درمیان ہے پ من شارے بامن ہو پا جس شخص نے پیا اس سے یہاں مطلق پینا مراد نہیں کی فرات لکھو پمن شارے بامن ہو بیل کی فرات بہت زیادہ پیا کیا منع کرو گے آ پیٹ بھر کے بہت زیادہ پیا پسنا ہوگا مجھ سے وہ ملم یا تم ہو اور جس نے نہ چکھا اس کو بس بے شک مجھ سے ہے نیچے لکھو یہ حکم عظیمت ہے حکم عظیمت یہی تھا کہ بالکل نہ چکھے اور جو نہیں چکھے گا اس سے پد بے شک وہ مجھ سے ہے یہ حکم عظیمت ہاں اللہ من الطرفہ مگر جو شک بھرے ایک چلو یہ حکم کیا ہے رخصت اتنی اجازت ہے اب جب گزرنے لگے نا اچھا جی چلو برے اپنے ہاں پس شار بو میں نے ہو کلیلا پس بے تحاشا پیا شار بو کا مطلق پینا نہیں کیا خوب پیا اس کے نیچے لکھو ناک لوگ یہ ناکس لوگ تھے جنہوں نے خوب پیا پس بے تحاشا پیا ناک لوگوں نے اس سے لا کلیلہ مگر تھوڑے ان میں سے ان تھوڑوں نے کیا کیا یا نہ پیا یا کیا پیا یہ کتنی تھے کلیلہ میں انہوں لکھ لو تین سو تیرہ بابا یہ میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ عام مولوی صاحبان یہاں کچھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں وہ غلط تفسیر کر دیتے ہیں سمجھے فلمبا गए یہ تجاوز کتنی کر گئے جی کے سلوک سب رہ گئے اور تجاوز کر گئے کتنی تین سو تیرہ اب تین سو تیرہ کتنی قسم بن رہے ہیں دو قسم ایک کامل دوسرے اکبر پر جب تجاوز کر گیا اس سے پار ہو گیا وہ اور جو مومنٹ تھے اس کے ساتھ کالو لاتا قتل نا کالو کے نیچے لکھو کامل لو کالو کے نیچے کامل لو کہنے لگے نہیں طاقت واسطے ہمارے آج کے دن ساتھ جالوت کے اور اس کے نشخوں کے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے مولی صاحبان یا غلط فومی پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ ان لوگوں نے کہا تھا جنہوں نے پانی بہت پیا تھا حالانکہ وہ تو پیچھے رہ گئے یہ جو گزر گئے ہیں مومن ہیں یہ دو قسم بن رہے ہیں یہ مجاہدین نے کہا جو بعد میں جہاد بھی کیا کامے لوگوں نے کہا نہیں طاقت واسطے مارے آج کے دن سات جالوجھ کے اپنی قلت کی فکر ہوئی جہاد کرنا چاہتے تھے لیکن فکر کسی ہوئی قلت قلیل ہے کال الزین کالج کے نیچے کو اکمل ان میں جو اکمل تھے کہا ان لوگوں نے جو امید رکھتے تھے کہ بے شب وہ ملنے والے اللہ کو کم من فیاطً ارے میاں بہت دفعہ ایسے ہوا کہ فیاتن قلیلاتن تھوڑی جماعتیں غالب ہو گئی جماعتیں کس پہ کثیر پہ اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ باسا صبر کروالوں کے ساتھ نصرت کے ساتھ یہ سمجھ آ گیا یا نہیں آیا سمجھ یہ خیال کر تین گرا بنانا ولما بارازل جال اور جب کے آمنے سامنے ہوئے کس کے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے تو کالو دعائے کالو کے نیچے کرو دعائے مجاہدین ربنا افرغل صبر یہ نمبر اے یہ دعا ہے صبح قلب کی کہ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط رکھو دعا نمبر ایک صبح کل کی دعا اے اللہ بہاد ہمارے اوپر صبر اصل افراق کہتے پانی کو بہت بہا دینا اے اللہ اتنی صبر دے جیسے پانی بہایا جاتا ہے بہاد ہمارے اوپر صبر کو پسب تک دا منا یہ دعا نمبر کتنی ہے پہلی دعا کس کی تھی صبات قلبی کی یہ دعا ہے صبح قدمی کی سمجھے نہیں کیا اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو نمبر دو ونس اللہ نمبر تین مدد کر ہمارے اوپر قوم کا کے فہضم وم بے ذی اللہ اور شکست دی ان کو ساتھ حکم اللہ کے شکستی کیسے ہوئی اللہ کے نبی کو وہی ہے یہ حضرت شمیل علیہ السلام کو انہوں نے تعلق کو کہا کہ اس جالود کو قتل کرے گا داؤد کون قتل کرے گا اور داؤد کو تلاش کرو کہاں ہے سمجھے تو اعلان ہوا بھی داؤد کہاں ہے داؤد کے والداد حضرت عیشہ انہوں نے کہا داؤد میرا بیٹا ہے لیکن وہ تو چھوٹا ہے میرے چھ بڑے بیٹے ہیں خوب رو اس سات بیٹوں کو حضرت عیشا لائے تھے چھ بیٹے بڑے طاقتور تھے حضرت دعود کا تھے چھوٹی عمر والے تھے ٹھگنے تھے سمجھا جی بکریاں چراتے تھے انہوں نے کہا نہیں تیرا بیٹا کون قتل کرے گا دودھ کو اب دود علیہ السلام جب چلے تو تین پتھر آگے پڑے ہوئے تھے وہ بول پڑے کہ ہمیں اٹھا لو ہم کس کو ماریں گے جالوت ہم سے مرے گا تین پتھروں نے اٹھا لیے اور چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں ہماری بستیوں کے اندر تو غلیل کے ساتھ کہتے ہیں غلیل جانتے ہو نا اس کے اندر ڈھیلا رکھا تو ایسے ماری اور باز ہوتی ہے وہ رسے سے بنی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ڈھیلا رکھتے ہیں رسوں کے اندر وہ ایسے مارتے ہیں وہ سندھیوں کو کھمبھاڑی یاد ہو کھمبھاڑی کمبھاڑیاں <laughs> تو وہی کھمبھاڑی سمجھو یا غلیل سمجھو <laughs> تین پتھر جی رکھ دیے اس کے اندر جالوت سامنے آ گیا جی اور دود علیہ السلام کو کہا گیا مقابلہ کر اس کا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ادھر سے ایک پہلوان نکلتا ادھر سے ایک پہلوان نکلتا, ایک پہلوان نکلتا آپس میں مقابلہ کرتے پھر گھمسان کی لڑی ہوئی جب جالوت آیا جی سامنے کھود پہنی ہوئی تھی یہ باتھا ظاہر تھا زیرے پہنی ہوئی لو تو حضرت دعود اس کے سامنے آئے کوئی کھماڑی لے کے یا ولیل لے کے تو جالوت نے کہ آیا ہے تو میرے ساتھ مقابلہ کرنا اور یہ پتھر لے آیا تو نے کہا کتے کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا پتھر تو کتے کو مارا جاتا ہے اس نے کہا ہاں ہاں تو کتا ہی آیا دعود تو کتا ہی آیا ہے سمجھے تو دعود نے پھر ولیل یا کمانی کے اندر رکھ کے جو مارا نا تو پتھر کہاں لگا ماتھے کے اندر ایسا لگا کہ اللہ کے حکم سے پیچھے تک چلا گیا اور مارا اور جب ان کا بڑا دھڑام کر کے گرا تو ادھر سے مجاہدین ہو گئے انہوں نے بھگایا باپ ہاں دیکھو جی وقتل جالود اور قتل کر دیا دالود بن ایشا نے داود بن ایشا نے جالود کو اچھا جی تو جب داود نے قتل کر دیا تو حضرت تو بڑے خوش ہوئے ان کے ہاتھ سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا میں اپنی بیٹی کا نگاہ تیرے ساتھ کر دیتا ہوں بادشاہ کے داماد بن گئے تو حضرت شمیل بھی فوت ہو گئے حضرت تعلود بھی فوت ہو گئے تو داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی بادشاہت بھی مل گئی پہلے یوں ہوتا تھا بڑی اسرائیل کے اندر نبی علیحدہ ہوتا بادشاہ علیحدہ ہوتا تھا دعود علیہ السلام پہلا شاخ تھا کہ نبی بھی بنا اور بادشاہ بھی بنا پھر سلمان علیہ السلام ایسے دیکھو جی وہ آطاء اللہ کا الحکمہ اور دی اس کو اللہ نے سلطنت بھی اور نبوۃ بھی ملک کے نیچے کا لکھنا ہے حکمت کے نیچے کا لکھنا ہے تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی یا نہیں با اللہ محمد مادہ اور سکھایا اس کو جو چاہا اللہ نے سکھایا کیا دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا کیا بن جاتا تھا وہ موم بن جاتا تھا نا زرے بنا لیتے تھے اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے یا نہیں جی کہ بعض لوگ کہتے پرندوں کی بولیاں بولتے تھے غلط کہتے ہیں پرندوں کی بولیاں بولتے تھوڑے چلی آ رہی تھی اب ہے حکمت مشرویات جہاد اللہ تعالیٰ نے جہاد کو کیوں فرض کیا جی اس کی حکمت دفع فساد کہ جی, فس فساد،, فساد کو دفاع کرنا حکمت مشروط کو دفع کرنے. میرے عزیز کے سامنے یہ چیز دفاع واضح افغانستان کے اندر فساد تھا یا نہیں لوگ لوٹے جا رہے تھے بڑے بڑے سرداروں نے زنجیر بنا رکھے تھے ٹیکس وصول کرتے تھے ظالمانہ لڑکیوں کو اٹھا لیتے تھے جیکن جب الحمد للہ طالبان کی حکومت ہے سارا فساد دفع ہوا ہے نہیں جہاد کیا نہیں آنکھوں نے دیکھا ہے آپ نے جہاد کی برکات بالکل امن ہو گئے سمجھے دی کا لیکن اللہ کا منشا سے تھا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے وہاں کیا آ گئی کے بعد کیا آ گئی فضا آ گئی رمضان شریف تھا اوپر عید تھی میری بیوی نے مجھے کہا ستائیس رمضان کو ایک عورت آئی ہے اس نے چندہ دیا ہے آپ کو طالبان کی حکومت کے لیے حالانکہ طالبان کی حکومت کا کیا ہو گیا تھا ہو. میں زار و زار رو پڑا یاد آ گئے طالبان بیوی چند وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی تو میں نے اسی وقت شیر بنائی سے پہلے عید آئی ہے میرے گلشن اجڑ جانے کے بعد آئی ہے میرے گلشن اجڑ جانے کے بعد میرے پیارے ملک میں باد خزاں آنے کے بعد میری آنکھوں نے جہاں دیکھی تھی قرآن کی بہار میری آنکھوں نے جہاں دیکھی تھی قرآن کی بہار سنت نبوی پہ قائم تھے وہاں لے لو نہار سنت نبوی پہ قائم تھے جہاں لے لو اب وہاں خنزیر پندر بندر بھیڑیے سب آ گئے خون مسلم پینے کو میرے وطن پہ چھا گئے دل میرا زخمی ہے درد دل بیاں کیسے کروں دل میرا زخمی ہے درد دل بیاں کیسے کروں داستان غم علم اپنی آیا کیسے کروں کوئی نہیں سننے والا اے میرے مشکل کشا حاجت روا پر وردگار کرتبہ ان ظالموں کو پھر دکھا پہلی بہار آمین تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مشروعیات جہاد کی حکمت کا ہے دافے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا نہیں جب جہاد ہوا اسلامی سلطنت قائم ہوئی فساد ختم ہو جب وہی فساد دیکھو جی بلولا دف اللہ ہناز. کیا لکھا حکمت میں شروع اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو یعنی بعض کو ساتھ بعض کے یہ بدل باز ہے پہلے بعض کے نیچے کا لکھو مفسدین دوسرے بعض کے نیچے لکھو مسلحین اللہ تعالیٰ مسلمین کے ذریعے کن کو دفاع کر رہے ہیں مفسدین کو ٹھیک ہے نا جہاد میں یہ تو ہوتا ہے بعض کو یعنی مفسدین کو ساتھ مسلمین کے اگر یہ چیز نہ ہوتی جہاد نہ ہوتی تو البتہ فاصد ہو جاتی گا زمین لیکن اللہ تعالیٰ سہ فضل کے اوپر جان والوں کے جہاد فرض کیا تل آیات اللہ صداقت رسول جہاد کے ساتھ حضور کی صداقت کا بیان ہے کہ یہ ایتیں اللہ کی پڑھتے ہیں ہم اس کو تیرے اوپر ساتھ حق کے اور بے شک تو کس سے آئے تو صداقت رسول تو آج ان کرم سلی تل کا رسول فضل ناباز جب آیا ان من المرسلین تو اب کیا ہے تفاوت درجات رسول تفاوت درجات رسول رسولوں کے جو درجات ہیں ان میں فرق ہے یا نہیں بھائی سب نبیوں کا مرتبہ اور شان ایک ہے کیا انبیاء امبیالسلات السلام میں سے اول الازم رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرت لوس علیہ السلام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں سید المرسلین حضرت محمد مسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پانچ نبیوں کو کیا کہتے ہیں اول الازم بن رسول ایک جگہ انگریزی لڑکوں کا امتحان ہو رہا تھا سکولوں کے اندر تو تحریری سوال جواب تھے تو سوال ایک یہ تھا کہ دو اول الازم رسولوں کے نام لکھو تو انہوں نے نام کا لکھے ایک مسٹر محمد علی جناب یہ اولو لازم رسول ہے دوسرا ڈاکٹر اقبال بھائے وائے اس لیے میں کہتا ہوں وہ پڑھاتے تو ہیں لیکن جال پڑھاتے ہیں کیا علم نہیں پڑھاتے کیا پڑھاتے ہیں یا وہی لفظ پڑھاتے ہیں ٹار کا لفظ سمجھے جی جال پڑھاتے ہیں تو اولو لازم رسول کتنی ہیں پانچ پھر ان میں سے کون منتخب ہیں ابراہیم علیہ السلام اور سید المرسلین حضرت محمد پھر ان میں سے کن کا شان بنا ہے ہمارے آقا کا شان بنا جان تو میرا شیر ادھر سن لو ڈبل نہ دیکھا جش میں عالم نے محمد موست ہے کوئی اب تک نہ آئے گا کبھی ایسا بلا منظور کو مولا ہرم کو مدینے میں کہ کے وصل ہر دم شو لزن ہے میں رسینے میں آوین کہہ لو تو یہ تفاوت درجات دے رسول یہ رسول ہیں فضیلت دی ہم نے بعض کو پرکس کے بعض کے منحمن من اللہ فضائل کے نمونے لکھو جی فضائل کے نمونے کنارے پہ فضائل کے نمونے لکھ لو من ہومن اللہ نمونہ نمبر بعض ان میں سے وہ تھے جن کے ساتھ اللہ نے کہا کی کلام کی جیسے مو صحم و رفہ بعض ہم رجاد یہ دوسرا نمونہ اور بلند کی عباس کو درجات کے اندر یہ کون ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو بڑی آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہو گئے ان کو ملا ہو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ٹھیک ہے نا بات ہے نائی نا سب نا مریم الب یہ کتنا نمونہ ہے تیسرا نمونہ اور دیے ہم نے عیسا بیٹے مریم کو موجد اور امداد کیا ہمر اس کے ساتھ روح القدس کے روح القدس کون جی بریل کئی دعا پڑا ہے ولاشاء اللہ مشروعیات جہاد کی پہلی حکمت کا تھی داف اب ولا و شاء اللہ کے نیچے لکھو مشروعیات جہاد کی دوسری حکمت ہے ابتلا آزمائش آزمائش بھائی میرے محترنگ بہشت کے اندر جب ہم جائیں گے وہاں جہاد ہوگا لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ نہ بہشت میں جہاد ہوگا کیونکہ وہاں خیر ہی خیر ہے بہشت میں کیا ہے نہ دو میں جہاد ہوگا کیونکہ وہاں شر ہی شر ہے جہاد وہاں ہوتا ہے جہاں خیر کے ساتھ کیا ہو شر ہو یہ دنیا ابتلا ہے یہاں خیر کے ساتھ کیا ہے شعر ہے تو شعر کو دفع کرنے کے لیے خیر کے ذریعے کا جہاد کیا جاتا ہے ابتلاح ہے دار البطلاع ہے آگے سمجھ ایک بات مشروعیات جہاد نمبر دو کیا ہے ابتلا ہے آہ. اور اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالی آگے عبارت معروف ہے ہدایہ تناس جمیا سب لوگوں کی ہدایت اگر اللہ چاہتا کہ سب لوگ ہدایت پہ آ جائیں اور ساری دنیا کے اندر نیک ہی نیک ہوتے تو لڑتے نہ لڑتے لیکن اللہ کی حکمت تکوینی جو ہے نا اس نے تقاضا کیا کہ دنیا کے اندر نیکی کے ساتھ کیا ہو بل رنگہ رنگا رنگ سے ہے زینت چمن اے ذوق جہاں میں اے ذوق جہاں کو ہے زیب اختلاف سے سمجھے قفر فین گندہ ہے لیکن کفر جب ہمارے سامنے آتا ہے نا تو ہم چمک جاتے ہیں جہاد کرتے اور جی تو مجاہد بنتے ہیں غازی بنتے ہیں شہید بنتے ہیں تو کفر کے مقابلے میں ہمارا مقام کیا ہو جاتا ہے بلند بل ہے یہ کالا ٹکا ہے نا کالا ٹکا یہ اچھا ہے یا کالا ہے لیکن محبوب کے رخسارے پہ کالا ٹکا آ جائے تو اس کے حسن کو بڑھاتا ہے یا نہیں آ, خال آ جائے خال بر رخسار دیدم دل سے کون خون کافر در باغ جنت بادشاہی میں کنت میں نے جب خال کو دیکھا محبوب کے چہرے پہ میں نے کہا ارے کافر تیرا کیا کام ہے بیشت کے باغ میں آگیا کافر در باغ جنت بات شاہی تو کالا ٹکا کالا ہے لیکن محبوب کے چہرے کوئی کیا بنا دیتا ہے زیادہ حسین کفر اپنے مقام پر گندہ ہے لیکن کفر ہمارا مقام بڑھا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں مجاہد چمار ہوتے ہیں غازی ہوتے ہیں اید ہوتے ہیں ہتھیار بناتے ہیں ٹھا پھا دنیا کے اندر رونق ہو جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں تھا کہ خیر کے ساتھ کیا ہو یار بھی ہوگی جہاد ہو اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ہدایت الناس سے سب لوگوں کی ہدایت تو لڑائی ہوتی تو مکتا تعالیٰ نہ لڑتے وہ لوگ جو بعد ان رسولوں کے تھے میں بعد ضمیر کے نیچے کا لکھو رسول نہ لڑتے وہ لوگ جو بعد ان رسولوں کے تھے بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس دلائل بازے بلا کے نفترا ہو لیکن انہوں نے کیا کیا خیر شر دونوں ہے نا فمن ہو منا منا پر ایمان اللہ باز کافر بنے تو جب ایمان و کفر آیا تو مومنین نے کفر کو دفع کرنے کے لڑائی کی یا نہ لڑی کی یہ حکمت ہے ولو شان لا اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ لڑتے لیکن اللہ کرتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں اللہ کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا تو حکمت تکوینی یہی ہے جس طرح اللہ تعالی نے نور کے ساتھ اندھیرا پیدا کیا ٹھیک ہے نا آپ کی نعمتوں کے ساتھ سانپ بچو پیدا کیے اسی طرح اسلام کے ساتھ کیا کفر بھی ہوا تو یہی کمتے ہیں اللہ تعالیٰ کی الحمد للہ رلال مین وسلام وسلام یا رسمان اللہ علیہ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 www.shahi